صورت الانعام کے سترویں رقو اور آٹھویں پارے کے چوتھے رقو سے انشاءاللہ از وجل درس کا آغاز ہوگا جناتن معرو شن اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ایسے باغات جن کے پودے اپنے تنوں پر کھڑے ہیں وغیر معروشات یہاں پر ان پودوں کا ذکر ہے کہ جو بیل کی شکل میں ہوتے ہیں اور تنوں کی شکل میں ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو اللہ دوبارہ کا تعالی کی شان ہے کہ جو پودے اس طرح ہوتے ہیں جو تنوں پر ہوتے ہیں تو وہ سایہ دیتے ہیں اور جو پودے ایسے ہیں کہ جن کی بیل بنتی ہے وہ سایہ تو نہیں دیتے لیکن وہ زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر جس طرح آپ اس بیل کو لے جانا چاہیں وہ بیل اسی رخ پر مڑ جاتی ہے وہی انشا جناتن معروشات غیر معروشات وہی حضات جس نے دونوں قسم کے باغات بنائے کچھ باغات کے پودے زمین پر بیل کی شکل میں ہیں اور کچھ پودے تنوں کی شکل میں ہیں وہ نخلا اور کھجور کو پیدا فرمایا وہ زرآ اور کھیتی کو اناج کو پیدا فرمایا مختلف اوکل جن کا ذائقہ مختلف ہے وہ اور زیتون کو پیدا فرمایا وہ رومانہ اور انار کو پیدا فرمایا متشا و غیر متشابہ بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں فسا اوقات پتے رنگت بعض پھلوں کی اور اناج کی ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن ذائقے میں اور تاثیر میں فسا اوقات فرق ہوتا ہے کلو من سمری ہی ادا کھاؤ ان درختوں کے پھلوں سے جب وہ پھل دیں وہ آتوں پہ یوم ہر سعودی اور کٹائی کے دن ان پھلوں اور اناج کا حق ادا کرو یعنی عشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو زکا تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے لیکن عشر کا فائدہ یہ ہے کہ جب جب پھل کو اتارا جائے گا یا اناج کو کاٹا جائے گا فصل کی کٹائی ہوگی تو ہر پیداوار پر دس فیصد اللہ کی راہ میں دینا ہے یہ اس صورت میں کہ جبکہ وہ کھیت یا وہ باغات بارش پر ان کا گزارا ہو اور اگر ان باغات کا گزارا بارش پر نہ ہو بلکہ ان کے لیے پانی حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی ہو یا ٹیوب ویل لگانا پڑے بجلی خرچ ہو تو پھر ان کی پیداوار میں پانچ فیصد حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا اور یہ ہر مرتبہ ہے چاہے سال میں کتنی مرتبہ فصلیں ہوں کتنی مرتبہ پیداوار ہو کتنی ہی مرتبہ پھل آئیں اور یہ یاد رکھیں کہ گھر کے باغات ہوں یہ تجارتی بنیاد پر باغات ہوں ہر صورت میں یہ حصہ دینا لازمی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں آم کا درخت ہے اور سو آم اترتے ہیں اور وہ پانی خود دیتا ہے اس پر بجلی خرچ ہوتی ہے تو سو آم میں سے اسے پانچ آم اللہ کی راہ میں دینے ہیں اور اگر پانی اسے خرچ نہیں کرنا پڑتا صرف بارش پر ان درختوں کو گزارا ہے یہ ایسی نہروں پر گزارا ہے جس کے لیے انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی یا خرچہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دس فیصد اللہ کی راہ میں دینا ہوگا کہ جتنی دفعہ پھل اتاریں گے اتنی دفعہ یہ فیصد کتعین کر کے اللہ کی راہ میں دینا ہوگا عام طور پر دیہاتوں میں اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ پھلوں کو گنتی کرتے ہیں تو دس پھل ایک طرف رکھتے ہیں اور ایک پھل ایک طرف رکھتے ہیں یہ ریشو غلط ہے ایک طرف نو پھل ہوں دوسری طرف ایک ہو جبکہ آپ کو دس فیصد اگر ادا کرنا ہے اور جس صورت میں پانچ فیصد لازم ہے تو اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ بیس پھلوں پر ایک پھل جو ہے اس پر ہوگا یعنی انیس پھل ایک طرف ہوں گے اور ایک پھل دوسری طرف ہوگا اگر گیارہ میں سے ایک نکالتے ہیں تو یہ دس فیصد نہیں بنتا ولا تصرفو اور اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو انحو لا یو شب المصرفین بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اسراف کسے کہتے ہیں ہر وہ خرچہ کہ جو ناجائز ہو وہ اسراف ہے ہر وہ اخراجات جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو وہ اخراجات بھی فضول ہیں اور گناہ کا باعث ہے اس تعریف کی روح سے ہم اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں لباس ہے اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں پر جو ہم مال خرچ کرتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ فضول تو نہیں اگر فضول خرچ کرتے ہیں تو کل بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا شادی بیاہ کی رسومات میں بھی بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے اس کے علاوہ نام و نمود پر بھی لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا و منلان انعام حمولتم و فرشا اور جانوروں میں سے بعض جانور ہم نے پیدا کیے بوجھ اٹھانے والے اور بعض جانور زمین پر بچھے ہوئے یعنی بعض جانور ایسے ہیں کہ جو طاقتور ہیں وہ بوجھ اٹھانے کا کام دیتے ہیں جیسے اونٹ ہے گھوڑا ہے گدا ہے خچر ہے اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے جیسے بکری ہے دمبا ہے بکری اور دمبا یہ ایسے جانور ہیں کہ ان میں سے وہ جانور جو ہمارے لیے حلال ہیں جیسے بکری حلال ہے دمبا حلال ہے بھیڑ حلال ہے اس سائز کے وہ جانور کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں وہ صرف ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیے گئے اور جہاں تک تعلق ہے ایسے جانوروں کا جو بوجھ اٹھاتے ہیں اس میں سے بانس جانور صرف بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں اور بانس جانور بوجھ اٹھانے کے لیے بھی ہیں اور کھانے کے لیے بھی ہیں جیسے اونٹ بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے کلو مما راضا کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں روزی عطا فرمائی و نہ شیتون اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو شیطان کی باتوں کی پیروی نہ کرو یعنی حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام نہ کہو جو حلال مویشی ہیں اسے کھاؤ لکم عدو ان نہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے وہ ایسا دشمن ہے کہ تمہیں تمہاری پیدائش سے لے کر تمہارے مرنے تک یہاں تک کہ جب تک تمہاری روح نہ نکل جائے اس وقت تک وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا یہ ایسا دشمن ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ وقت وصال آپ پر بے ہوشی تاریخ ہوتی ہے اور جب بھی ہوش میں آتے تو آپ یہ کہتے کہ نہیں ابھی نہیں پھر آپ بے ہوش ہو جاتے جیسے ہوش میں آتے تو آپ کہتے نہیں ابھی نہیں تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ کون سا جملہ کہتے ہیں اور اس کی کیا معنی ہے تو نژ کے عالم میں آپ نے کہا کہ شیطان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ اے مالک بن دینار افسوس میں تیرا ایمان برباد نہ کر سکا اور تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں نہیں ابھی نہیں میں ابھی تجھ سے مطمئن نہیں ہوا اللہ تعالی میرے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے یعنی آپ کی اس واقعے میں ہمیں یہ درس ہے کہ شیطان جب تک روح نہ نکل جائے وہ تعاقب کرتا ہے اور انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اس مردود کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے جب یہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمارا رب فرماتا ہے تو عقل مندی کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم بھی اسے دشمن سمجھیں اور اس کی باتیں نہ مانیں سمانیہ تھا ازواج آٹھ نر اور مادہ ہیں مینت بھیڑ میں سے دو مذکر مونس نر مادا و مین الماض اور بکری میں سے دو یعنی نر اور مادا قل اے محبو آ فرمائیے آز دینی ہر راما امل اون سیائی آ فرمائیے اے لوگوں اے کافروں یہ جی بتاؤ اللہ نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ کو حرام کیا امش کا ملت علیہ ارحم العن یا جو مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ حرام کیا گیا یہ سوال تنبیہ کے لیے ہے وہ اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حرام کہتے تھے تو ان کو توبیق کی گئی تنبیہ کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے نر حرام کیے کہ مادہ حرام کی یا مادہ کے پیٹ میں جو جانور ہے جو بچہ ہے وہ حرام ہے اگر یہ کہیں کہ مادہ حرام ہے تو پھر ہر مادہ حرام ہونی چاہیے اگر وہ کہے کہ نر جانور حرام ہے تو ہر نر حرام ہونا چاہیے اگر کہیں کہ جو مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے وہ حرام ہے تو پھر تو نر اور مادہ سب ہی حرام ہو گئے تو یہ کیا بات ہوئی کہ بعض نروں کو انہوں نے حرام کہا بعض مادا کو حرام کہا بعض پیٹ کے بچے کو حرام کہا اللہ تعالیٰ نے بکری اور بھیڑ اب بھیڑ میں دنبا اور مینڈا داخل ہے تو بکری ہو کہ بکرا ہو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو حلال کیا جو اسے حرام کہے وہ گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے نب بعلم اون ان کو صادقین تم مجھے کسی علم سے خبر دو اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْعِبِلِسْنَائِن اور اونٹ میں سے دو نر اور مادہ وَمِنَ اور بقر میں سے دو یعنی گائے اور بیل نر اور مادہ قُلْ اِمَحْبُوعا فرمائیے آزَّكَ وَيْنِ حَرَّمَ اَمِلْ اُن سَيَئِن اللہ تعالی نے دو نر حرام کیے یا دو مادا امش ملت علیہ ارحام اون یا وہ بچے حرام کیے جو مادا کے پیٹ میں ہوتے ہیں یعنی ان سے پوچھئے کہ اونٹ حرام ہے کہ اونٹنی حرام ہے گائے حرام ہے یا بیل حرام ہے یا گائے اور اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ حرام ہے ہر صورت میں وہ جو بھی جواب دیں گے یہ جواب ان کے لیے خود حجد ہوگا ام کنتم شہداء اللہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا یہ حکم تم نے کہاں سے لیا تم نبوت اور رسالت کو تو مانتے نہیں ہو تو کیا ڈائریکٹ تم نے اللہ سے ملاقات کر کے یہ حکم لیا ہے یا تم نے اپنے خیالات سے یہ من مانیہ کی ہیں فمن اور علم و ممنف تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے سب سے بڑا وہ ظالم ہے کہ حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام کہہ دے جائز چیز کو اپنی طرف سے ناجائز کہہ دے لن سبغیم تاکہ جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کر دے ان اللہ لا یہد القوم والین بیشک اللہ ظالم قوم کو راستہ نہیں دکھاتا اس رکو میں جہاں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے جہاں جانوروں کی نعمت کا بیان ہے وہاں اس رکو میں ہمیں یہ قاعده دیا گیا کہ اللہ کی حلال کردہ کسی نعمت کو اپنی طرف سے حرام کہہ دینا یہ در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے